آج کل کہا جاتا ہے کہ طالبان نے پاکستان کا امن خراب کیا آئیے ذرا دیکھتے ہیں کہ کیا پاکستان میں پہلے امن تھا اور اسلامی فکر میں امن کسے کہتے ہیں شریعت نے انسانیت کو بلا تفریق مذہب و عقیدہ پانچ چیزوں کی حفاظت کی ضمانت دی ہے جس کا ہر انسان محتاج بھی ہے اور وہ یہ ہیں دین کی حفاظت جان کی حفاظت عزت و ناموز کی حفاظت مال کی حفاظت عقل کی حفاظت اب ہم دیکھتے ہیں کہ کیا پاکستان میں یہ پانچوں چیزیں ساٹھ سالوں میں کبھی بھی محفوظ رہی ہیں مثلا دین کی بات کرتے ہیں پہلے اچھی طرح اس بات کو ذہن نشین کر لیجئے کہ دین صرف نماز روزے اور چند عبادات کا مجموعہ نہیں ہے دین اسلام ایک نظام ہے قانون زندگی ہے اب آپ سے سوال یہ ہے کہ کیا ساٹھ سالوں میں پاکستان میں ایک گھنٹے کے لیے بھی اسلامی شریعت قائم ہوئی ہے جواب نفی میں ہے بلکہ جنہوں نے بھی شرعی نظام کی آواز اٹھائی انہیں گاجر ملی کی طرح کاٹ کر رکھ دیا گیا یعنی ہمارا دین پاکستان میں کبھی بھی محفوظ نہیں رہا جان کی حفاظت سیاسی لسانی اور فوجی فسادات ماشاء وغیرہ میں لوگوں کی جانیں ضائع ہوتی ہیں لال مسجد قبائلی علاقوں اور بلوچستان وغیرہ میں حکومتی دہشت گردی میں جو انسانی جانوں کی بے حرمتی اور ناقدری ہو رہی ہے اور درون تیارے جو بے گناہ مسلمانوں کے قتل عام میں مصروف ہیں وہ تو سب کو معلوم ہی ہے پاکستان میں چونکہ قاتلوں و فسادیوں کو مناسب سزا دینے کا شرعی نظام موجود نہیں ہے اس لیے پاکستانی لاوارث موت مرتے رہیں گے اور پرویز و سرداری جیسے امریکہ کے کتے مزے کرتے رہیں گے یہ تو آپ جانتے ہی ہیں کہ پاکستان میں جانوں کے محافظین کون لوگ ہیں فوج پولیس ملیشیا رینجرز اور خفیہ ادارے والے جن کو دیکھ کر شرمائے شیطان خلاصہ یہ نکلا کہ پاکستان میں ہماری جانیں کبھی بھی محفوظ نہیں رہی عزت و ناموس پاکستان میں اس وقت ہزاروں جسم فروشی کے اڈے چل رہے ہیں یہ تعداد ان مساج سینٹروں این جی اوز کے دارالامانوں اور ہوٹلوں کے علاوہ ہے جہاں شب و روز شباب و کباب کی مستیاں اللہ کے عذاب کو دعوت دیتی ہیں عورتوں کی آزادی کے نام پر فحاشی اور یعنی اخبارات ٹی وی چینل ایف ایم ریڈیوز اور موبائل کے ذریعے پھیلائی جا رہی ہے مختلف قسم کے کھیلوں میں لڑکیوں کو کھلونا بنایا جا رہا ہے زیرناف ثقافت کے بڑے بڑے مراکز شہروں میں شرم حیا کا جنازہ نکالنے میں مصروف ہیں فوجی افسروں اور پولیس درندوں کے ہاتھوں عورتیں اجتماعی زیادتی کا نشانہ بنتی ہیں سیاست کے محلات نما گھروں میں آبرو ریزی کی محفلے برپا کی جاتی ہیں میرے مسلمان بھائی آپ نے کبھی سوچا ہے کے ان انسان نما شیطانوں کے ہاتھوں میں کھلونا بننے والی یہ لڑکیاں کسی کی بیٹی کسی کی بہن اور کسی کی ماں ہیں کیا آپ اپنی بیٹی یا بہن کے لیے ایسی زندگی پسند فرمائیں گے چونکہ پاکستان میں حدود و تاجر کا قانون نہیں اس لیے پاکستان میں ہماری بیٹیوں بہنوں اور نوجوانوں کی عزت و ناموس محفوظ نہیں مال کی حفاظت پاکستان میں تقریباً ہر روز چوری کے سینکڑوں واقعات ہوتے ہیں سرکاری افسروں فوج پولیس اور حکمرانوں کی ڈکیتیاں اور مالی خورد برد یعنی کرپشن اس کے علاوہ ہے سودی کاروبار کی وبا اس کے سوا ہے اربوں روپے قرضوں کے بوجھ تلے پاکستانی عوام سسکیہ لے رہی ہے اور ملٹی نیشنل کمپنیاں بڑے پیار سے پاکستان اور پاکستانی عوام کا خون چوسنے میں لگی ہوئی ہیں الحاصل پاکستانی عوام کا مال پاکستان میں محفوظ نہیں عقل کی حفاظت شراب چرس ہیروئن مخلوط تعلیم ننگی فلمیں اور ویڈیو گیمز وغیرہ کا ماحول بنایا جا رہا ہے اس ماحول سے عقل تباہ ہو جاتی ہے شراب بڑے بڑے شہروں کے ہوٹلوں میں بآسانی مل جاتی ہے دیسی شراب کی ہزاروں کمپنیاں پولیس اور انتظامیہ کو باقاعدگی سے بھتے دیتی ہیں اس سے ہماری نسلیں برباد ہو رہی ہیں لڑکے لڑکیاں شراب نوشی منشیات عشق و معاشرے اور جنس کی لانتوں میں گرفتار ہو کر عقل و دانش سے محروم ہوتے جا رہے ہیں خلاصہ یہ ہے کہ پاکستان میں پاکستانیوں کی عقلیں غیر محفوظ ہیں چنانچہ علم و دانش اور باصلاحیت لوگوں کا قحط ہے جنہیں زیر تعلیم رہنا چاہیے وہ وزیر تعلیم بن رہے ہیں میرے بھائی میری بہن امن ان مذکورہ بالا پانچ چیزوں کے تحفظ کا نام ہے اگر ایسا نہ ہو تو وہ امن امن نہیں بےغیرتی ہے زمیر فروشی ہے ایمان اور عزت و ناموس کی سودے بازی اور جان و مال کی نیلامی ہے امن وہ ہے جس میں آپ کے دین عزت جان مال اور عقل کو تحفظ ملے اور ایسا امن اللہ کا انعام ہے جو صرف شرعی نظام میں موجود ہے آپ کے بھائی طالبان پاکستان میں اسی امن کے لیے جہاد میں مصروف ہیں پاکستان اور دنیا کو پرامن بنانے کے لیے طالبان کا ساتھ دیجیے امن کے دشمن امریکہ نیٹو فورسز ناپاک دشمن ناپاک فوج اور جاسوسوں کے خاتمے کے لیے اللہ کے شیروں کے شانہ بشانہ جہاد میں حصہ لیجیے اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے وہ آخر